هنا باركتم اعتذر الله صلى الله عليه وسلم واحد من اجراده قالوا واتا هذا حديثنا ثنا سيموه وهو قول امام الفقهاء الله الله باثا ياتي الرجل والمرأة من واحد وفي الباب عن علي وعائشه وعن امهانه وعن ام سويهه وعن سلمى وابو شاطئ اسمه جوان هو الرجل والمرأه انام واحد نري باب امام الترمذي في مسلكه ما نقل عنه ذكر المقاصد جو بیان دو صور محتملوں کی پیاز علم مسلا خصوصاً بیان دسور متفق او اد مختلف بھی الحمان ثانی فی بیان اختلاف حضرت مختلفن فی کی اور بیان داہور راج ہے الحمان الصالس مصلی کی استعمال آکس مکروہ جائز دے کم اکال د فکاؤ الابے سراج دیکھی کے مائ بس ما نجی غیر متوحرین دو نحن نعفق قول وضاغي تفسير أن الوعل الخامس في تحقيق ده عبارة دوشتشيو كده معنا في الحادثة قد فاتح بأيك ورش تفسير ده انوالات مجمله بيان الصور متفق لهم مختلفون في في هذه المسألة تور صور اعتبار ساتھوں ساتھ کیوں پہ اعتبار سے شپ سے استعمال د معاف اللہ تو استعمال د مافز در اے مجارسات پر کی در استعمال د رجول مافظ نر اے دیا کا استعمال نمر اے مافذرد رج اللہ ضرور ضرور اہتمام شدہ جیا مان استعمال اعلی تاریخ تاخب ضرور جبدو کے سوکی احتماد دام شدان جدا استعمال احتمال خر نبیات جنس فی ال اختصاد کی فل مضوع ہے جدو پہ کے ان کی زو کی سوی جائز نہیں اب ایک فرختی سر بھی کا نا ٹو استعمال دجولہ ما فضلہ مر آ استعمال دا فض اللہ دجل لین مار آنوی اب کا تا کو بنوی دام صحی ر دام جائز دے پے اتفاق اور وہ استعمال در رجل ما فضلت الما را ادرا بصرقے تاقب سرا دیک اختلاف دے حاصل دار چیزیں استعمال مان دے پورو صورت ہونے کی چار صورت ہی پھر استعمال مان کی اختلاف مشتر استعمال مان دل سڑی پر استعمال مہان کی کبھی انلر جی کبھی انلمر اتین کبھی الرجلی رجلی ومی استعمال مہان کی بر اتفاق کرایت نشتے ودارے جائز کداول اعلان واحدین. مر سڑی کی جواش دین بے نفرج لین چی جن سی واحدہ سمان ہوا تھا جائز بری اتفاق دے استعمال دماف راجو لر آف لر آ دم د جائز بری اتفاق خلاف پتی کے شاہ ذکر سب ذکر گئی جائز دے دا استعمال دافظ رجن لگتا شے ہو گیا خدمست اتفاق دے او سوچ پتی کے ہلاک کر کے پا تو شو سورت وہ استعمال د معاف مر دے لجن خدم دوست بھی کیا یا بھی کی و پلو کی بپادشی دغم آبق فلعناد خد حسن یاد وزونہ سڑے مستحمل شی گنش مختول ہے دیکھے کہ اختلاف نے امام بخار کے دواؤ منعقد یہ جو کراہیت جواز دا اختلاف نے اوس دیکھ کے دم کے دوبا منعقد جمہور مسلغدار دا امام ابو حنفات امام مالک امام شاذر احمد اللہ علیہ یہ جز کم لوکھنا چنانا اوس وکی آبو پاتشی الرجل استعمال, او دفار استعمال جائز دے, دے مسلک دے کر کے کی داود زہری آو حرام دے کم زنانا استعمال او د جمہور د مسلک دلیل داخر بابر ستالا جواز کی اختصر جو نبی وسلم فی جب نتن من جپ ن تھن دیو کاسینا خر گجار آباد ہمارا امارات اور سلحسم اعتبار ہوس اللہ, اللہ ان فقال دی الماء استعمال باب کرتے من کرے میرا ہاسندہ چروات شود شو وجن اختلاف ہمراہ میں صورت تعارف تروات کی دفعہ دفعہ سلط لکی دن ذکر کری بار بارے سے اس کے مقدم و آخر معلوم دیم ترجیح قدر ادرے تدبیر ادرے اور کی جاری کی یا جمہور کر گئی چلر وات چکم دنہے دے دا منسوخ دے او ناسخ نہ صرف عبد ابن عباس و مقدم منس را بدا مدر لینڈ میں بھی تقد میں وہ تاخر چنا سے روات مقدمی مقدم دے سیادم دار مقدمات و نبیر سے میرا او کاره ان كنت ن معو مدار چې ناح مک راغای نہ مکغ دی برې د اوز پیش دی چې د دا حاصل پیش کوو چې اندی كنت جو نب د رو ک د جمع اوصل کوو دا اوسل جنات دی معو بدار چې د نہ مک کاغی د اوزل پیش کنی ب د مقلی وه نبی سره چې ان د الماج د مح دا سکش د کاره حاصل داس چې روات د مقدم دی. اور دی اکثر امائ بخاری ابن ربی مالکم دے گو ترمی دی. سیاق ام کی دول دی حسن فقط فقت چکم بکراہیت کھائی کی وے صرف ہسن ان کارب سہاز حادیث ترخی سے دے کر بے صحاز حادیث حسن صحیح ملوا چردی درجم مقدمہ تھا حاصلہ نرجی پہ حاصلہ تو آخلی نوت اسانیات اور صحیح دس دے دروت تمسی نے دماغ بخاری مارکی دا دا بھی ماری کی ہو سنے سے ماری مکی حسن فقط والے ہسن در وکم درست معذو بل خیاست دروت ماضو بل خیال دماعد او اور غیر معدود بلخلاس ترجیح دی اور امام تواوی ذکر کئی فوج ترجیح کی مددی فیصل توزی اور اقتصال مان دے جائز بل اتفاق کے باپ رجول اور داسورت واحدی سال ماندے بینب توزی اور مرادا دے جائز بالاتفاق دے. دے اختلاف سلت دار جی لاول زنانہ بسلوکی کہ بے میں بھی کئی گئی دیکھے منگ را کرے گا منگتا مبصورت مختلف انفی قیاس کو مسرت متفق بانے اللہ مارے وجہ اللہ کے مشترکہ مار اتفاق جی نجاسات نجات جسور اور دی یقین کی د تاخو اور دما الطف مشترے وہ بو داؤداس کے داؤدس نمک کی پلی تھی وہ گرجی گی استعمال جائز دیکھو نہ جائز نہ جا دی جائز دیکھنا اور جائز دیکھا جائز نہ جائز دیکھنا پنور جا کی دما تو نمک کی پلی تھی وہ گرد رہا تھا استعمال تو بو سے نہ روا دے اور سڑیا او چلو کو پدے ہند په کی فلی تھی وہ گر دے دا ہم استعمال مانونا دی چیزہ استعمال سبق اجازت پہ کرسل کی پرتمایت کی سبق اجازت نہ کر دیے نہ جائز ہے کر نسرت تعاقب کی سبق اجازت نہ کردہ سے کر اندہ محدود بل مصد شما سردار ہے بسرت دماعیت کے اتفاق جائزے نپسرت مائیت کی استعمال ذرا سبقد اجازت نش نجسمال جیس دے منگ سرت حاقو کے حاصل دار چیزاں دا دا بالکل تدی پر ہاسر عام آم شولا کرکی چر کر چی دا نحی نحی در کرا کراحتی تنزی دفاردا ندیو جنا دا مرفر شدر جسر کراحتی تنظیم کراتا دی نہ ل تاد تادیب دفار تشری تشریح کر کے شام شیخ کشمیر رحمت اللہ نے دباپ دا, دا, دا نزافت ندا اور دا دا دفد وصوصا سننا نا اور دباپ دف دس وساس نہ تفصیل دا, دا کر کے چون کے دنانا پر تبد کے نظافت قلیل وی خلاف تو سڑو نا کچھ سڑے سڑے گی نہ نزافتانا کی نزافت دیر قالیوں کے خلاف تو سڑو نہ اللہ کا بڑا وہ زیادہ بے بڑا آتی ہیں کار شروع ہوگی کہنا آگ اوڑوں کے پاس ہی بگوتی ہوئی مری تھوڑی راغب اللہ پروانا ساری فتیبت کیڑو نہ سڑے ہی فتبیت کی نظافت دیات دی وہ جو سڑے گرہ کئی دزافت اتنے بھی پریا استعمال اور مقصود دو نسلے مقصود اطمینان دے حصول دے اطمینان دے اور دفعت وس وصولہ اور فتی صورت کی وہ وسیع شا جڑنا کہیںال سال جی دا سچ نیب چند دا وا کی دے برادری نہو دفت کینے و سو سیون حسری کی جن شاری سڑور تیبتر بار نا کے جن دیکھی گلا و سو سی رادی دادا باپ تضافت میں باپ تو پلیش نہ دادا باپافتاری محمود بمائی مت سا پی باندھی استعمال ب سڑے دماف متصاخا مستی بکی راج مائے مت تھا لیکن ذکر متبادر دا دا دی, ما بقی دی دی, مار دی. نہ رشید احمدل دیمربی دمر اجنبی نجاسارم دفاع تن کی دل زنانہ ٹور اجزاء مستوری نے بکار چزدور پریشی زمانے میں ہر سر کار کے ختم کار کے سنیمبر بننے کے ہر چبر بن جی گا نا گلاب جی نہ زنانہ دسلامی درخیمان چور اجزا داگے دا مزدوری نہ کہ مستعمل کری نہ بھائی چھام خام سے اختلاط دل آب داغیر اج نبی بات سبب دفال نو رفکار دا سب مسلی پار منگل حاصلدار چین محمود مر اے اجنبی فکاد کرکئی رشید احمد کرکی چیک جانب نہ کرا چس دما فضولت اجنبی امر استعمال مکروہ دے واقس جائز دے احتمال احتماد مدار فتنی احتماد فتنی فائی کے غالب دے چا اجزاد زلانہ خرم سمیا حدی مسور دائس رحام اور اختلاط دلعب رادی سڑے دا نور بھی الجانبین الجانبین استعمال استعمال نو کر دیا ہمارد اجنبی زرا فارد اجنبی کراحت دا فار دا سو دا دا فارت ستر مزاد ادب و فالس جن میں خبصور انسان تو انسان پاکر سلام مستم الجستی کی فلی تھی انتصاب امام محنفر احمد اللہ تب بنا پول ماورا دو مورا الحر علماء جستی حاض کردارت ثابت ندے دنیا ستمائس مناد امو سلاس و حناب ندی معا بنما ندی ماں میں سپند محمد من حسن شیبانی فلیر فلی متحرین دا سبب اظہار دا, دا نہیں کر دی پرماتا نے بل ادس نہیں کی گی نورجات اظہاری کی گی لیکن بل ادس پہ نہیں کی گی غیر متحرین مقصد تو آرون پانچ جام بانی تھی کی یا حکومت کی بنے فلی تھی, جا. کیو بردی کیو بردی فلی تھی جو غیر متحرن دا کشمیر دا کی چکم خیلین دا دا روت دلیل کر دی دیشارے من وکرد استعمال داد دا دلیل دا غیل زیدے شی بنا من ہی ہوئی او دا غیر اکو ثابت شی دیمان ان نہو فل سابت جسن سی زیروی ہدس ماندارش دانج ندی سے ہدس ناجی جملہ نہیں جا دا پلی ترجی سے گھٹن بس اشے پریشو انجسن ہدس پدی سے پانچ سول گی شو اغه اغه بول دمو خوردا راداراله انه لهسه نه انه نهج سنې کلاز دې بهل حرز دتڅه علامي میتما په خپل بتاو کې یو قول د احمد بن حنبل تشریم دی کوي احمد بن حنبل لم دا قول منقود دې چې کلا وبای مستماله وګور دې به کې ان جسلما نا علامي دې ما دا قول, قول تعویل کوي ان جسلما ای لازر بهل حرز دا لازوی حدث. ازالت حدث دا دا ثابت سابت بابر رجونی اور دے باول با مکرم کے بتشیل کی وزود سڑی تو زنانا دے کی نمانے نہیں سیکول ہے سڑی کی کیا نا جواز اگر آپ سرت گئے وقت کی بحتیاتی کہ جیسے وہ کرتنا سورت وجود سڑی کی بےحیاتی نہیں سیکول ہے نان جواز را گئے رجل اور مرا انان واحد میں مراد قالت قمت تطو سلو انا رسول الله صلی اللہ ما نبينا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لو کہنا من الجنابه چاہے وہ سنن الجنابات ہو معلوم مذافق ہے معن اختصال توزی سریۃ الزنا را جائز دی عرب احساس بند مرتب حدیث وهو قول عامه الفقهاء عندو فقهاء عامتهم ہمارے درمیان سراجی دے دے دے دے سب سلمہ ابن احمر دا امام تہوی تحابی ذکر کری دی شاہجاب تو باپ کراہیت کے خلاف دمزہ میں ذکر کو باپ کراہتے تو ہول مرا شاردی تیرے چکر مراہ کراہت تنسیح دے جمہور مسے کرا فضور مرا ذکر کے آندر جن میں غفار اور اس سے تنصیح ذکر کے حقم اس سے فاری تنصیب ذکر گئی نہ سلمان فض تو ہو رہی مرا مر کرنا چسلو یاد سو سڑی کی سڑکی سڑے حاضر نو ناد سڑے سے مالک نظام دے اور فضل باسن سور جو اٹھا استعمال جائز دے ہما فضلا. دا احتمال دا پر خلاف فردا سوریاہ سنم ذکر کر ان حکم نعمر غفاری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نها آئی توزہ رجل وفضلی تہوری المراو خالب سوری حال ان ملک پہ نبی جیسلام چادسو کے سڑے فرزید شیعبود وزنانہ دو قدا سنا یا دو سکی لاغی فر جوٹے بانی دکتو سدا زیادت تم ذکر شمخ کی دا زیادت نو خالب ایساہ دادی تحقیق نمذکر گا خالب ایساہ قائد المرتبہ ودو حاجب جسم ہو بن حاسم محمد في محمود محمود محمد ذلك اجازت پر استعمال دما حضرت عمر ایک کلیل رجل ذکرا ذکر کے عالم لباز ایک فصل از ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفلات ہیں ان میں جفلاتیں وہ لوگ کے بعد ابیار نبی علیہ السلام دیو کاشی وچ داگن اوپر صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو زامنو ان داقید و بعد ارادہ پیغمبر اسلام کہ اسو کیڑے دگے مائی ما پھینا لیکن فلوح کی فاتح دی نویل دی بی بی آرسول اللہ انی کن تا جنباً زمق حالت جنابات کے مارو مداش و و حالت کے نا حرا کرے و ذکر دی دعوذ کو کن انی فقال ان المالا جنبو او دو معنی دی یو اخبر مالا لغیب آنی ذکر جنب اجنبو جنباً فمالا دا باوت سرا دی جنب تندک جنبی چدے بعید آنی تحارت کر سید لی باوت فمالا سرا آل ان المال استعمال استعمال, دا چکم ما بقے دا دا استعمال لگر دی سبب خال ایندن کہ لائبہ سے لائج نوبو لائبہ سے مال بے حادر امل بھائی نگ لف عمل مرا یا پخل مانا مستراہ بکال ایندن مال جناب سبق جناب نرا دتی کا سب جنابت جنابت